السمير الحدی من محمد الرجيم من همزه ونفثه وسلم بسم اللہ الرحمن رب شرح لي صدری لي امري قولي بسم الرحيم نبی علیہ وسلیم تسلیم اللہ محمد محمد على سلی ابروہی مالا علی بروہی حميد مجيد اللهم اللہ على محمد علی محمد کم على ابروہی موالا علی بروہیم این حميد مجيد الحمد للہ آج چھ اور سات رمضان المبارک چودہ سو پینتیس ہجری کی درمیانی رات پانچ جولائی دو ہزار چودہ اور ہفتے کا دن ہے بھائیوں ہماری آج کی ایکسکلوسو گفتگو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہمارے یوٹیوب کے چینل اور ٹیون ڈاٹ پی کے کا چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو اپلوڈ ہوگی اور اس کا لنک انشاءاللہ ہمارا جو فیس بک کا ایڈریس ہمارے بھائی چلاتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے اس پہ بھی انشاءاللہ اس کا لنک آ جائے گا اور اس کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر نائنٹی ون سلاۃ کے فضائل سنت طریقہ اور صحیح احکام و مسائل مسئلہ نمبر اکانوے سلات التویش کے فضائل سنت طریقہ اور صحیح احکام و مسائل بھائیو آج کی یہ گفتگو انشاءاللہ ایک ویڈیو بک بن جائے گی کیونکہ پوری دنیا سے مجھے اس ٹاپک پہ ای میلز ریسیو ہوئی خصوصاً اب رمضان مبارک کا مہینہ چونکہ شروع ہے بابرکت مہینہ ہے اور خصوصاً قیام اللیل کے حوالے سے جہاں اور عبادات ہیں وہاں پر سلاط و کی بھی بڑی اہمیت ہے اور اس حوالے سے بھی کافی اختلافی مسائل پائے جاتے ہیں تو پوری دنیا سے ای میلز ریسیو ہوتی رہی پچھلے ایک دو سال میں اب میں نے اللہ کے فضل سے یہ ارادہ کیا ہے کہ اس ٹاپک کو بھی ویڈیو میں ریکارڈ کروایا جائے تاکہ اس حوالے سے بھی لوگوں کے پاس صحیح مواد اویلیبل ہو آج کی گفتگو میں جتنی بھی احادیث آئیں گی انشاءاللہ میں ان کے مکمل ریفرنسز دے دوں گا اور خصوصا جو کرٹیکل احادیث ہوں گی ان کے نمبرس علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق جس کے مطابق عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور عربی سافٹ ویئر مکتبت شاملہ اور دوسرے سافٹ ویئر بنتے ہیں ان کے مطابق میں انشاءاللہ دے دوں گا اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کر سکتا ہے یا بعد میں بھی میرا ای میل ایڈریس ہے مرزا انڈر نائنٹی فائیو ایٹ یاہو ڈاٹ کام اب اس تمہیدی گفتگو کے بعد ان ہم آج کی گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں بھائی وہ سلات التصویش چار رکت پر مشتمل ایک نفلی نماز ہے جس میں اللہ تعالی کے پسندیدہ چار کلمات ایک انٹلیکچل ترتیب کے ساتھ چار رکتوں میں پڑھے جاتے ہیں کل تین سو مرتبہ ہر رکت میں پچہتر مرتبہ سیونٹی فائیو دفعہ اور وہ کلمات قرآن حکیم میں متعدد جگہ پر استعمال ہوئے اور اللہ تعالی نے ان کو مختلف انداز سے اس کتاب میں نازل فرمایا اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین کلمات ہیں پہلا کلمہ ہے سبحان اللہ یعنی اللہ پاک ہے ہر ایب سے دوسرا کلمہ ہے الحمد تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تیسرا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس اللہ کے اور چوتھا کلمہ ہے اللہ اکبر تمام بڑائی اللہ تعالی کے لیے یہ چار کلمات ہیں جن کو پڑھا جاتا ہے اور اس کو اکٹھا کرنے کے لیے اس میں واو یعنی اور جس کو ہم اردو میں اور انگلش میں اینڈ کہتے ہیں وہ لگ جاتا ہے یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الَََ اللہ واللہ اکبر یہاں تک یہ چار کلمات اب ان کلمات کی فضیلت احادیث کے اندر بہت زیادہ آئی ہے لیکن جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے میں نے کل آٹھ احادیث چوز کی ہیں تاکہ سلاط و تسبیح کا شوق ہمارے دل میں پیدا ہو ان کلمات کے حوالے سے ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے پیشن جو ہے وہ تازہ ہو تو یہ آٹھ احادیث انشاءاللہ اللہ میں شروع میں بیان کروں گا اور جلدی جلدی ان کو کور کر لیں گے تاکہ پھر ہم سرات و تسبیح کا طریقہ اور اس کے احکام و مسائل بھی ڈسکس کریں پہلی حدیث بھائیو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے مشہور ترین حدیث جسے تصبیحات فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا والی حدیث بھی کہا جاتا ہے جو اہل سنت اور اہل تشہیوں کے درمیان کامن ہے پوری امت کا اجماع ہے ان تصبیحات کے اوپر اور یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چھ تین سو اٹھارہ اور پانچ ہزار تین سو باسٹھ اور صحیح مسلم میں چھ نو سو سترہ اور یہی وہ حدیث ہے جس کا جو ترک صحیح بخاری میں 6318 تین سو اٹھارہ ہے اس موقع پر امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ استعمال کیا ہے یہ وہ حدیث ہے 6318 صحیح بخاری اسی حدیث کے کانٹیکس میں بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو فضائل فاطمہ پر باب باندھا ہے اس میں بھی انہوں نے فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے بیسیکلی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان ناسبیوں کا رد کیا جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کے فضائل سے چڑ کھاتے تھے اور اہل سنت کا موقف بیان کیا کہ یہ کوئی راپدیت نہیں ہے آئمہ علیہ بیب کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ استعمال کرنا اس کے علاوہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین ہزار سات سو نمبر حدیث صحیح بخاری میں فضائل حسین والے چیپٹر میں جو آئی جس میں وہ الفاظ آتے ہیں کہ جب حسین علیہ السلام کا سر مبارک عبید اللہ ابن جاد کے سامنے لا کر رکھا گیا اور وہ چھڑیاں مارنے لگا یہ حدیث جب امام بخاری لے کر آئے تو سعید الحسین کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ انہوں نے استعمال کیا اور خالی امام بخاری کا یہ موقف نہیں سنن ابی دود کے اندر چار ہزار چھ سو چھیالیس نمبر حدیث اور جامعہ تنمزی میں دو ہزار دو سو چھبیس نمبر حدیث میں دونوں عائماں نے سعید علی کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ استعمال کیا ہے ہم نماز میں بھی اپنے اوپر سلام پڑھتے ہیں سلام و علیہ اباد اللہ علیہ ہم پر بھی سلام ہو تمام نیک بندوں پر سلام ہو لہٰذا یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے یہ صرف شیعہ سنی ٹسل کی وجہ سے اس کو اختلافی بنا دیا گیا کہ انبیاء کے ساتھ صرف لگ سکتا ہے تمام کے ساتھ لگ سکتا ہے کئی صحابہ اکرام عل امردوان کے ساتھ محدثین نے علیہ السلام کا لفظ استعمال کیا ان نماز میں بھی ہم کہتے ہیں السلام علیہ و عباد اللہ الصالحین تو عباد اللہ الصالحین میں صرف انبیاء شامل نہیں ہیں بلکہ صحابۂ اکرام علی اور اہل بیت اور اللہ کے نیک بندے سارے شامل ہیں برل یہ تصویر فاطمہ علی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم نمبر میں بتا چکا سعید علی رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ گھر کے کام کاج خود کیا کرتی تھیں اس کی وجہ سے چکی چلانے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے تھے مشکیزہ اٹھانے کی وجہ سے سینے پہ نشان پڑ گئے تھے وہ اپنی شکایت لے کے اپنے ابا جان یعنی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ان کو کہیں سے پتا چلا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہیں تو انہوں نے عرض کی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر انہوں نے ارادہ کیا کہ میں یہ غلام ڈیمانڈ کروں لیکن شرمندگی کی وجہ سے بات نہ کر سکیں واپس آ گئیں اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی نے اپنی والدہ کو اپنی ماں کو انہوں نے یہ بات بتائی اور گھر واپس آ گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ نے یہ بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سیدہ فاطمہ کے گھر کشیف لے گئے اب مزے کی بات سنیں سعید علی کہتے ہیں کہ وہ رات کا وقت تھا میں اور فاطمہ بسترے میں جا چکے تھے ایک بسترے میں ایک چادر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو ہم باہر نکلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ تم اسی حالت میں رہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی اور داماد کی دل جوئی کے لیے اسی ایک چادر میں خود داخل ہو گئے اللہ وبا اور سعید علی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف سے ایسے داخل ہوئے کہ آپ کے مبارک قدموں کی ٹھنڈک ہم نے اپنے سینے پر محسوس کیسا کی خوش نصیب خاندان کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس بسترے میں خود داخل ہو گئے اور جب یہ دل جوئی کی اور پھر کہا سیدنا علی سے مخاطب ہو کر اور سیدہ فاطمہ سے کہ بیٹا تم لوگ غلام مجھ سے مانگنے کے لیے آئے ہو میں تمہیں اس سے بھی ایک بہتر چیز نہ عطا کر دوں تو وہ تو سمعانہ عطا آنا والے لوگ تھے انہوں نے کہا عطا کیجیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم اپنے بسترے پر جانے لگو تو تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس دفعہ الحمد اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو یہ تمہارے لیے غلام سے بھی بہتر ہوگا سبحان اللہ تو یہ سو مکمل بن جاتے ہیں تینتیس سبحان اللہ تینتیس الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر اسی لیے اس کو تسبیحات فاطمہ بھی کہا جاتا ہے یہ فرض نماز کے علاوہ کے بعد بھی پڑھی جاتی ہیں وہ آگے احادیث بھی آ جائیں گی اب یہ حدیث یہاں پر بخاری اور مسلم کی مکمل نہیں ہوتی بخاری میں پانچ ہزار تین سو باسٹھ اور مسلم میں چھ ہزار نو سو سترہ آگے الفاظ ہیں کہ وہ تابعی کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے امیر المنی کیا یہ تصویحات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتائیں آپ پڑھتے رہے انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے پوری زندگی ان تصویرات کو کبھی نہیں چھوڑا پھر اس نے سوال کیا کیا جنگ صفین کی رات میں بھی یہ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کیا جنگ صفین کی رات میں بھی جب آپ پر اتنا مشکل وقت تھا اس وقت بھی آپ نے یہ تصویرات نہیں چھوڑی تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم صفین کی راتوں میں بھی میں یہ تصویرات پڑھا کر سکا حالانکہ بو سعید العلی پر ایک مشکل وقت تھا خلافد راشدہ کا نظام خصوصا شیخین سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ و تعالی عنہما کے طرز خلافت کو بچانے کا ایک آخری موقع تھا جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی انہوں نے کوشش کی لیکن وہ تاریخ کا ایک دردناک باب ہے آج اس کو ڈسکس کرنے کی حاجت نہیں البتہ چونکہ یہ الفاظ بخاری مسلم میں موجود تھے استاوی نے پوچھا کہ سفین کی راتوں میں بھی آپ نے یہ پڑھی انہوں نے کہا ہاں ان راتوں میں بھی میں نے ان تصبی کو نہیں چھوڑا واقعی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے بسترے میں تشریف لے جا کر ان کو تعلیم فرمائی ہو تو استقامت تو خود بخود نصیب ہو جاتی ہے الحمد دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے بخاری میں آٹھ سو ترتالیس مسلم میں ایک تین سو کچھ غریب صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک نماز اور روزوں کا تعلق ہے تو جو امیر صحابہ ہیں اور ہم برابر برابر چلتے ہیں لیکن جہاں پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو امیر صحابہ ہم سے سبقت لے جاتے ہیں ہم اللہ کی راہ میں اتنا صدقہ خیرات کر نہیں سکتے تو ہم کیا کریں اب دیکھیں وہ شکایت بھی کیا لے کے گئے ہیں ٹینشن کس چیز کی ہے دولت کی ٹینشن نہیں ہے ٹینشن اس چیز کی ہے کہ امیر لوگ صدقہ خیرات کر کے ثواب میں ہم سے آگے نہ نکل جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں اگر وہ تم کر لو گے تو یہ کمپنسیشن جو صدقہ اور خراب کی ہے یہ اللہ تعالیٰ فرمانے گا اور تم ان کے برابر ہو جاؤ گے اور وہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد تینتیس دفعہ سبحان اللہ تینتیس دفعہ الحمد اور تینتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو اس میں یہ تینتیس دفعہ کا ذکر ہے اور صحیح بخاری کے ایک اور ترک میں ہے کہ دس دفعہ سبحان اللہ دس دفعہ الحمد للہ دس دفعہ اللہ اکبر نماز کے بعد پڑھ لیا کرو اور صحیح مسلم میں آگے الفاظ ہی ہیں کہ کچھ صحابہ نے پھر عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وظیفہ سے سامنے دس دیتا سی لیکن یہی وظیفہ اب وہ امیر صحابہ بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں ہم نے غریبوں نے اپنے لیے لیا تھا وہ امیر بھی کرنا شروع ہو گیا پھر وہ آگے نکل گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضالق فبل اللہ شاہ بھائی یہ تو اللہ کا فضل ہے جسے عطا کرتے اب اللہ تعالیٰ کے فضل پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہو سکتی یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ان کو کہوں گا تم یہ وظیفہ نہ کرو اللہ ابرکر تیسری حدیث صحیح مسلم میں ایک ہزار تین سو انچاس نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ کلمات پڑھنے والا کبھی ناکام مک... نا اور نامراد نہیں ہوگا ہر فرض نماز کے بعد یہ کلمات پڑھنے والا کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہوگا تینتیس دفعہ سبحان اللہ تینتیس دفعہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر یہاں پر چونتیس مرتبہ کا ذکر ہے اور یہ وہی تسبیحات فاطمہ چوتھی حدیث بیس ہی مسلم میں ایک ہزار تین سو باون نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد تینتیس دفعہ سبحان اللہ تینتیس دفعہ الحمد اور تینتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے یہ نائنٹی نائن بن جائیں گے اور پھر سو کا عدد پورا کرنے کے لئے ایک دفعہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ شریق اللہ لہ الملک ولہ الحمد اللہ شعین القبیر تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو لیکن یہ سبیرہ گنا ہے کیونکہ صحیح مسلم میں واضح حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک فرض نماز سے دوسری فرض نماز ایک جمعے سے دوسرا جمعہ ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو فرض نماز چھوڑنا بھی کبیرا گناہ ہے یہ نہیں ہے کہ بندے نے ایک جمعہ پڑھ لیا کہ جی اگلا جمعہ مسلم کی حدیث کے تحت پڑھ لیا پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے نہیں اگر کبیرہ سے بچا جائے تو یہ جتنے فضائل آئے ہیں یہ سغیرہ کے لیے ہیں لیکن سلاد و تصویر ایک واحد ایسا وظیفہ ہے جس میں کبیرا گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں وہ آگے انشاءاللہ اللہ آ جائے گا اس لیے میں نے کہا یہ بڑی اسٹانشنگ نماز ہے تو سو کا عادت پورا کرنے کے لیے لا الہ اللہ واحد شریق اللہ اور دوسرے مسلم کے ترک میں ہم سن چکے کہ چونتیس دفعہ اللہ اکبر پڑھنا ہے اس سے بھی سو پورا ہو جائے گا لہذا یہ دو طریقے ہیں سو کو پورا کرنے کے ایک دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیں تین تینتیس تینتیس مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ تینتیس تینتیس مرتبہ اور پھر سو پورا کرنے کے لئے یا ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ لیں یا ایک دفعہ اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لہ الملک اللہ الحمد اللہ الشین قدیر اور بہتر ہے کہ ان دونوں وقائف پہ عمل کیا جائے بجٹ سنن نسائی کے اندر اسی کانٹیکس میں ایک حدیث ہے ایک ہزار تین سو اکامن. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد پچیس پچیس مرتبہ چار وظائف سالیم فرما دی پچیس مرتبہ سبحان اللہ پچیس دفعہ الحمدللہ للہ پچیس دفعہ اللہ اکبر اور پچیس دفعہ لا الہ الا اللہ یہ وہ چار کلمات سلات التسبی والے پورے ہو گئے اب آپ ذرا اگلی یہ حدیث سنیں اور اپنا ایمان تازہ کریں پانچویں حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق پانچ ہزار چھ سو ایک نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب ترین کلمات چار ہیں سبحان اللہ الحمد اللہ ولا الہ الا اللہ اکبر یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے چھٹی حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے چھ آٹھ سو سینتالیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ یہ چار کلمات پڑھنا مجھے ہر اس چیز کے مل جانے سے محبوب ہے جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے یعنی دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے یہ مجھے مل جائے اس سے بڑھ کر مجھے محبوب ہے کہ میں ایک دفعہ یہ چار کلمات پڑھ لوں سبحان اللہ و الحمد الہ ولا اللہ واللہ اللہ اکبر اور ساتویں حدیث جامعہ ترمزی میں 3383 اور تین سو ماجہ اور میں 3800 نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مشہور حدیث ہے سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ اور سب سے افضل بہترین دعا ہے الحمدللہ اور اسی کانٹیکس میں جامعہ ترمزی میں ایک اور حدیث ہے 3517 اور 3519 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ آب نیزام کو بھر دیتا ہے اور الحمد اس کو پورا نظام کو بھر دیتا ہے اور اللہ اکبر زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاطلہ ہے اس سب کو ثواب سے بھر دیتا ہے اللہ اکبر اور آٹھویں حدیث آخری حدیث اس کانٹیکسٹ میں موسٹ اسٹونیشنگ حدیث ہے وظائف کے حوالے سے یہی وجہ ہے کہ یہ سارے وظائف اور خصوصاً یہ آٹھویں حدیث میں نے اپنے اذکار والا کارڈ جو ہے صبح و شام کا بلو کارڈ جو ہماری ویب سائٹ ہے سنت پاک ڈاٹ کام پہ اس کا پی ڈی ایف بھی رکھا ہوا ہے اس میں میں نے یہ وظیفہ ڈالا ہے اور بھائیوں کو کہتا ہوں کہ یہ وظیفہ کیا کریں کمال حدیث ہے یہ حدیث جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق تین ہزار چار سو اکہتر نمبر حدیث ہے تین ہزار چار سو اکہتر چونتیس سو اکہتر لیکن اس کا یہ ترک ترمزی میں ضعیف ہے اس میں دوہت بن حمزہ راوی ضعیف ہے لیکن اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث صحیح صنعت کے ساتھ سونن نسائی القبرہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق دس ہزار چھ سو اسی نمبر حدیث ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہوں کی بڑی بہن جو تھی سیدہ ام ہانی بنتے ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ انہا یہ ایک بوڑھی خاتون تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کے پاس جایا کرتے تھے آپ کی بڑی بہنوں کی طرح تھی بہت بوڑھی خاتون تھیں بڑھیاں تھیں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی بوڑھی ہو چکی ہوں مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میں بیٹھے بیٹھے اسے پڑھ لوں اور مجھے بہت زیادہ ثواب مل جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ یہ وظیفہ بتایا کمال وظیفہ ہے حیران ہو جائیں گے آپ اس کی فضیلت سن کے کہ یہ اتنی زیادہ فضائل میرے خیال ہے یہ پانچ یا سات منٹ کی تسبیحات ہیں لیکن آپ ذرا اس کے فضائل سنیں حیران ہو جائیں گے سن نسائی القبرا انٹرنیشنل ملی کے مطابق دس ہزار چھ سو اسی نمبر حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دن بھر میں سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو اب مجھے بتائیں دن بھر میں سبحان اللہ سو دفعہ پڑھنے کے لیے کیا ڈیڑھ دو منٹ چاہیے لیکن شیطان کرنے نہیں دے گا بخاری اور مسلم کی متفق متفقن حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل یہ ہے کہ وہ استقامت کے ساتھ روزانہ کیا جائے اگرچہ وہ تھوڑی مقدار میں ہو شیطان استقامت نہیں کرنے دیتا استقامت میں ہی قیامت ہے اسی میں کرامت ہے قیامت چھپی ہے اس کے اندر سو مرتبہ سبحان اللہ روزانہ پڑھ لیا کرو یہ اس طرح ہوگا گویا تم نے سو غلام اللہ کی راہ میں آزاد کر دیے صرف سو دفعہ سبحان اللہ پڑھ گیا ابھی جناب یہ معاملہ ختم نہیں ہوا آگے سنے سو دفعہ روزانہ الحمد پڑھ لیا کرو گویا تم نے سو گھوڑے اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کے لیے روانہ کر دیے کیا بھی معاملہ ختم نہیں ہوا سو دفعہ روزانہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو گویا کہ تم نے سو اونٹ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دی ہے بھائی جی ڈیڑھ کروڑ روپے کا ایک اونٹ آتا ہے جو صحیح اونٹ ہو ڈیڑھ لاکھ روپے کا ڈیڑھ لاکھ روپے کا تو یہ ڈیڑھ کروڑ بن گیا سو اونٹ کی قیمت یعنی ڈیڑھ کروڑ روپئے کا صدقہ آپ صرف دو یا تین منٹ کے اندر حاصل کر سکتے ہیں اور پھر فرمایا سو دفعہ لا الہ الا اللہ روزانہ پڑھ لیا کرو یہ سواب اس طرح ہے گویا کہ تم نے زمین اور آسمان کے درمیان مکمل کر دیا سارا کے سارا ثواب سے بھر دیا گیا سو دفعہ لا الہ اللہ پڑھ لو تو سو دفعہ سبحان اللہ سو دفعہ الحمد للہ سو دفعہ اللہ اکبر سو دفعہ لا الہ اللہ اچھا اس کی ترتیب میں بھی کوئی مسئلہ نہیں صحیح مسلم میں ایک حدیث جو میں پہلے بیان کر چکا ایک ہزار پانچ ہزار چھ سو ایک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چار کلمات محبوب ترین ہیں اس میں آگے الفاظ ہیں چاہے ان کو آگے پیچھے کر کے بھی پڑھ لو اس کا ثواب اسی طرح رہے گا یعنی یہ ترتیب ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پہلے سبحان اللہ پڑھنا ہے پھر الحمدللہ پڑھنا ہے پھر لا الہ اللہ اللہ اکبر یہ ترتیب کسی بھی ترتیب سے پڑھو تمہیں نقصان نہیں دیں گے یہ صحیح مسلم پانچ ہزار چھ سو ایک نمبر حدیث میں موجود ہے البتہ جو سننا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ تسبیحات کو ہم جب سلاۃ التسبیح میں پڑھیں گے تو سبحان اللہ وحمد ولا اللہ و اللہ اکبر پڑھیں گے ابھی تصبیحت کو یاد کرنا بھی کوئی مشکل نہیں تسبیہات فاطمہ سب کو آتی ہیں تینتیس تینتیس دفعہ ہم سب پڑھتے ہیں بس صرف ایک, ایک واؤ لگانی ہے بیچ میں سبحان اللہ و الحمد اللہ اور لا واللہ لا جائے گا ولا لا ہمارا بیسک قلم تو یہ چار کلمات ہیں جو آپ پڑھ لیں گے تو سلاۃ الطبیح کے اندر آپ کو ازکار اویلیبل ہوں گے اب آتے ہیں سلاۃ الطبیح کی طرف ایک دفعہ شوق اور محبت کے ساتھ دروشی پڑھ لیجیے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 سنن ابی دعود میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ایک ہزار دو سو ستانوے نمبر حدیث جامعہ ترمزی میں چار سو اکاسی نمبر حدیث سنن ابن باجا میں ایک ہزار تین سو نمبر حدیث اور المستدرک للحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ گیارہ سو بانوے نمبر حدیث ان چار کتابوں میں صلاط و تصبیح کی فضیلت اور اس کا طریقہ موجود ہے اور اس حدیث کو امام زہبی رحمت اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا امام ابو دعود رحمت اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا اسی طریقے سے امام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا اور دور حاضر میں بڑے بڑے جو علماء ہیں شیخ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ اور شیخ زبیر علی زئی رحم اللہ اجمین تمام کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے اور آپ حیران ہوں گے یہ ان چند احادیث میں سے ہے جن احادیث کے دفاع پر محدثین نے پوری پوری کتابیں لکھی ہیں کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ حدیث ہزم نہیں ہوئی کہ اتنی بڑی فضیلت کیسے ہو سکتی ہے ایک نماز کی اور میں سمجھتا ہو سکتی ہے یہ نماز شیطان پڑھنے ہی نہیں دیتا تو کچھ لوگوں نے اس پہ جرہ کی تو محدثین نے مستقل کتابیں لکھی اس حدیث کے دفاع پر لہذا الحمدللہ اہل سنت کے تمام محدثین کا جو بڑے بڑے محدثین ہیں ہمارے اسلاف ان کا اس پر اتفاق ہے کہ حدیث بالکل صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہے اور خصوصاً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے جو شاگرد خاص ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ المتبا ایک سو اکاسی ہجری جو بہت بڑے محدث ہیں وہ اس حدیث حدیث جو سلاط و تصویق ہے اس کے کافی وہ ڈیفینڈر ہیں اور اس کے سارے مسائل جامعہ ترمزی میں ان سے نقل کیے گئے ہیں امام ترمزی نے ایک واسطے سے وہ امام ترمزی کے بھی پردادا استاد ہیں کیونکہ امام بخاری امام ترمزی کے استاد ہیں اور عبداللہ ابن مبارک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں بخاری اور مسلم میں ان سے احادیث ہیں لہٰذا چار سو اکسی نمبر حدیث جامعہ ترمزی میں عبداللہ ابن مبارک سے لی انہوں نے سارے مسائل سے رات و تصویغ کے سمجھنے کے لیے وہ آج انشاءاللہ ساتھ ڈسکس بھی ہو جائیں گے بھائی امام کائنات سید اللہ والآخرین شفیع المد رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کر ارشاد فرمایا حدیث کا ریفرنس میں پہلے دے چکا چار کتابوں سے اب ورڈ بائی ورڈ لفظ بائی لفظ میں یہ الفاظ پڑھنے لگا ہوں تاکہ آپ کو اس کا ٹیسٹ بھی فیل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا چچا جان کیا میں آپ کو کچھ عنایت نہ کروں کیا میں آپ کو کوئی تحفہ پیش نہ کروں کیا میں آپ کو اس عمل کی وجہ سے دس قسلتوں والا اچھا انسان نہ بنا دوں یہ دس خصلتیں اس میں آ جائیں گی جوڑوں کی شکل میں پانچ جوڑے آئیں گے اور وہ دس قسلتیں بن جائیں گی میں گنتا جاتا ہوں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اے چچا جان آپ یہ عمل کر لیں گے تو نمبر ایک اللہ آپ کے اگلے اور پچھلے نمبر دو پرانے اور نئے نمبر تین جان بوجھ کر کیے یا انجانے میں کیے نمبر چار چھوٹے اور بڑے چھوٹے اور بڑے کبیرہ بھی اور نمبر پانچ چھپے ہوئے اور ظاہر تمام گناہ معاف کر دے گا اب یہ پانچ جوڑیاں آئیں اور 10 قسلتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعد فرمائی تھی وہ اس میں پوری ہو گئی الحمدللہ مجھے بتائیں یہ فضیلت آج تک کسی عمل کے لیے سنی صرف پچاس سے پچاس منٹ سے ایک گھنٹے کا عمل ہے اگر آہستہ آہستہ کریں تھوڑی سپیڈ سے کریں تو چالیس منٹ میں اللہ علیہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا چچا جان چار رکتیں اس طرح ادا کریں نفل نماز کی کہ ہر رکت میں صورت الفاتحہ اور ایک سورت پڑھیں اور جب آپ قیر سے فارغ ہو جائیں تو قیام کی حالت میں یہ کلمات پندرہ دفعہ پڑھیں سبحان اللہ والحمد الحمد ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر بس یہ ایک جگہ ہے جہاں پر پندرہ دفعہ پڑھنا ہے باقی پوری نماز میں دس دفعہ قیام میں پندرہ دفعہ سورت سے فارغ ہونے کے بعد رکو میں جانے سے پہلے پھر آپ رکو میں جائیں اور رکو میں انہی کلمات کو دس مرتبہ دہرائیں پھر رکو سے اٹھ جائیں اور دس بار یہی کلمات پڑھیں پھر سجدے میں جائیں اور ان کلمات کو دس دفعہ پڑے پھر سجدے سے سر اٹھائیں یعنی دونوں سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہے اس میں 10 مرتبہ پڑھیں پھر دوسرے سجدے میں جائیں اور اس میں دس مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور قیام میں جانے سے پہلے یعنی جلسہ استراحت کے اندر دوسرے سجدے کے بعد پھر بیٹھ جائیں جو ہم بیٹھتے ہیں لیکن عام نمازوں میں اس میں کچھ تسبیحات نہیں پڑی جاتی لیکن سرات و تصبیح میں اس دوسرے جلسہ استراحت میں یہ دس دفعہ پڑھیں گے تو یہ کل ایک رکت میں پچہتر مرتبہ ہو جائیں گے اس طرح ان چار رکتوں میں یہ عمل دوہرائیں تو کتنا ہو گیا پچہتر ضبط ضرب چار تین سو تین سو مرتبہ یہ عمل ہو جائیں گے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پانچ باتیں ارشاد فرمائی چچا جان ہو سکے تو یہ نماز روزانہ ادا کریں اگر روزانہ نہ ادا کر سکیں تو ہر جمے کو ادا کر لیں ہر جمے کو ادا نہ کر سکے تو ہر مہینے میں ایک مرتبہ ادا کر لیں اگر ہر مہینے نہ پڑھ سکیں تو ہر سال میں ایک مرتبہ اور اگر سال میں ایک مرتبہ بھی نہ پڑھ سکے تو چچا جان زندگی میں ایک دفعہ اس نماز کو ضرور پڑھیے گا اللہ وفر. آپ اندازہ کریں آپ سمجھے ذرا ترغیب کا انداز دیکھیں روزانہ نمبر ایک نمبر دو نہیں پڑھ سکتے تو جمعے کے جمعے نمبر تین مہینے کے مہینے نمبر چار سال میں ایک مرتبہ اب رمضان شریف کا مہینہ ہے اس میں تو ہمیں توفیق ہو جانی چاہیے سال میں ایک مرتبہ اس کیٹگری میں تو ہم فال کر ہی جائیں کہ سال میں ایک دفعہ یہ رمضان کے ہر جمعے میں پڑھ لیں سال میں ایک دفعہ نہیں تو کہا کہ زندگی میں چچا ایک دفعہ نماز یہ ضرور پڑھ لے گا کیا انداز ہے ترغیب کا الحمدللہ اب اسی کانٹیکسٹ میں میں آخر میں صلاح و تسبیح سے ریلیٹڈ آٹھ صحیح احکام و مسائل بیان کروں گا تاکہ اس میں جو اختلافی مسائل ہیں وہ بھی کور ہو جائیں جو کیوریز ہیں وہ بھی ریزالو ہو جائیں لیکن ایک دفعہ طریقے کو ریپیٹ کر لیتے ہیں قیام کی حالت میں ہم نے پندرہ دفعہ رکو میں جانے سے پہلے یعنی صورت ملانے کے بعد اس کو پڑھنا ہے سبحان اللہ وحمد اللہ ولا الہ الا اللہ ولہ اکبر اس کے بعد رکو میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیحات پڑھنے کے بعد وہ آگے آ بھی جائے گا دس دفعہ پڑھنا ہے کتنے ہو گئے پچیس پھر رکو سے سر اٹھا کر بنا لگ الحمد کہہ کر دس دفعہ پینتیس پھر سجدے میں سبحان ربی اللہ کے بعد دس دفعہ پینتالیس پھر دو سجدوں کے درمیان ربی فلی ربی فری پڑھنے کے بعد دس دفعہ پچپن پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی العلا کے بعد دس دفعہ پینسٹھ پھر دوسرے سجدے سے سر اٹھا کر پھر بیٹھ جاتے ہیں جیسا اس طرح جس کا بخاری میں حکم ہے چھ ہزار دو سو اکاون نمبر حدیث میں تو یہ ہو جائیں گے پھر پچہتر مرتبہ جب ادھر بھی دس دفعہ پڑھ لیں گے تو ایک رکت میں پچہتر مرتبہ اور چار رکتوں میں تین مرتبہ ہو جائیں گے اب باقی آپ کو ان ان مسائل میں علمی پوائنٹس جو آٹھ میں نے ڈسکس کرنے ہیں یہ بات کلیئر ہو جائے گی علمی پوائنٹ نمبر ون اسلات و تصبیح کی چار رکعت اکٹھی پڑھنی ہیں یا دو دو کر کے پڑھنی ہیں کیونکہ کچھ سنتیں ہم اکٹھی بھی پڑھ لیتے ہیں امنگ جیسے زہر کی چار سنتیں ہیں اور بعض دو دو کر کے بھی پڑھتے ہیں جیسے ابھی قیام الل کیا ہم نے یہ دو دو کر کے پڑھی جاتی ہیں تو بھائیو یہ بات یاد رکھیے اصولی بات کہ جتنی بھی نفلی نمازیں ہیں ادر دین فرض شریعت کی ٹرن میں دو ہی نمازیں ہیں یا فرض نماز ہے یا نفلی نماز فرض خترہ ہیں دو فجر کے چار زہر چار اثر تین مغرب چار شاہ اس کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں وہ نفلی نمازیں ہیں کبھی ہم ان کو سنت موقعہ کہہ دیتے ہیں کبھی گھر موقعہ کہہ دیتے ہیں کبھی اس کو وطر کہہ دیتے ہیں یہ مختلف الفاظ سمجھانے کے لیے بولے جاتے ہیں ادروائز وہ ساری نفلی نمازیں ہیں تو نفلی نمازیں جتنی بھی ہیں, وہ پسندیدہ یہ ہیں کہ دو دو رکت کے پڑھی جائیں چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے بخاری میں نو سو نبے نمبر مسلم میں ایک ہزار سات سو بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ رات کی نفلی نماز دو دو رکت ہے جب تمہیں صبح کا اندیشہ ہو تو ایک رکت ساتھ میں لو یہ تمہاری پوری نماز کو وطر کر دے گی وطر عربی میں کہتے ہیں آڈ کو تاک کو تو دو دو کر کے پڑھتے جائیں آخر میں ایک رکت ملا لیں تو ساری بھیتر نماز بن جائے گی تو رات کی نماز دو دو نفل ہے دو دو رکت کر کے اب رات میں جتنی بھی سنتیں پڑھی جائیں گی ابھی قیام الل یہ بھی سنت موقع ہے یہ بھی ہم نے دو دو رکت کر کے پڑھا یہی سنت مبارک ہے تو میں پھر وہ بات رپیٹ کر دوں کہ یہ نوافل جتنے ہیں فرض کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں یہ نفلی نمازیں ہی ہیں ان پہ نفل کا اطلاق ہوتا ہے ہم سمجھانے کے لیے سنت موقع یا باقی الفاظ استعمال کرتے ہیں جیسے بخاری اور مسلم کی متفق ان لے حدیث ہے امیں حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کے علاوہ بارہ رکتے کبھی نہیں چھوڑی نفلی اب ہم ان کو سنت موقع کہتے ہیں تاکید کی گئی سنتیں ویسے تو فرض نماز بھی سنت ہے لیکن فرض کے ساتھ یہ اضافی چونکہ نفلی نماز تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی یہ نفلی نماز رکتے پھر ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عہا نے بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں وہ بارہ رختیں گن کے بھی بتائیں سیدہ عائشہ نے بھی بتائیں کہ دو فجر سے پہلے چار زہر سے پہلے دو زہر کے بعد دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد جو سنت موقع ایک بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر سے پہلے دو رختیں پڑھی تھیں لیکن وہ عدم فکر ہے وہ دو ہو سکتے ہیں آپ گھر پڑھ کے آئے ہوں دو مسجد میں پڑھی ہوں پڑھنی چار ہی ہیں ظہر سے پہلے اگر رہ جائیں تو بعد میں پڑھ لیں کیونکہ بارہ رگتے تبھی پوری ہوں گی جب زور سے پہلے چار پڑھی جائیں گی لہذا وہ عدم ذکر والی روایت ہے بخاری میں بعض لوگ لے کے زور سے پہلے دو بھی پڑھ کے گزارا کرتے ہیں چار ہی پڑھنی ہے اگر ٹائم نہیں ہے تو دو پھر بعد میں پڑھ لیں دو پہلے پڑھ لیں دو بعد میں پڑھ لیں بعد والی تو پڑھنی ہے یہ اضافی دو اور پڑھ لیں تاکہ چھ سنتیں زور کی پوری ہو جائیں اس حوالے سے اچھا سنت بید میں انٹرنیشنل ابن کے مطابق ایک نمبر حدیث ہے یہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ و فرمایا کہ رات اور دن کی نفلی نماز دو دو رکت ہے لو جی مسئلہ ہی حل ہو گیا چاہے دن کو کوئی نوافل پڑھے جائیں سنت موقع یا غیر موقعہ یا عام نفل یا رات کو پڑھے جائے قیام الل یا وطر کوئی بھی وہ دو دو رکت ہے اس حدیث سے یہ بات پتہ چل گئی کہ دن اور رات میں نفلی نماز دو دو کر کے پڑھنی ہے لہذا زہر سے پہلے جو چار سنتیں آئی ہیں بوہاری اور مسلم میں وہ بھی دو دو کر کے پڑھنی چاہیے یہ سنت ہے. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو جمے کے بعد نماز پڑھے تو اسے چاہیے چار رکتے پڑھے تو وہ بھی دو دو کر کے پڑھنی چاہیے اسی طریقے سے اثر سے پہلے بھی چار سنت غیر موقع دا ثابت ہے وہ بھی دو دو کر کے پڑھنی چاہیے تو دن کی نماز ہو یا رات کی دو دو رکت کر کے پڑھنی چاہیے لیکن یہاں پر اب ایکسپشن ہے اور وہ یہ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہی جو ان اوپر والی دونوں حدیثوں کے راوی ہیں اور جب حدیث راوی تک پہنچی ہے تو وہ اس حدیث کے فہم کو بھی سمجھتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں صحیح صنعت کے ساتھ مصنف ابن ابی شاہبہ میں انٹرنیشنل امرین کے مطابق چھ ہزار چھ سو پینتیس اور مصنف عبدالرزاق میں انٹرنیشنل امرین کے مطابق چار ہزار دو سو چھبیس نمبر حدیث ہے اب جب یہ صحابہ کرام کے امال کی باری آتی ہے تو فوراً مصنف ابنبی شہبہ یا مصنف عبد کا حوالہ آ جاتا ہے اس کی وجہ یہ کہ مصنف حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں کثرت کے ساتھ صحابہ اور تابعین کے امال کو جمع کیا ہو یہ مصنف نہیں ہی آپ کو ملے گا مطلب اب میتھمیٹکس کی چیز آپ کو بایولوجی میں تو نہیں ملے گی وہ میتھمیٹکس کی کتاب میں ملے گی لہٰذا جب صحابہ کے امال جو ہیں وہ مصنف ابنبی صحبہ جو روئے عرص پہ سب سے بڑی حدیث اور اثار کی کتاب ہے 38000 احادیث اور اثار ہیں اس میں یہ مصرف امام احمد سے بھی بڑی ہے مصرت امام احمد میں تو ستائیس ہے اس میں اڑتیس ہزار ہیں اور امام ابن ابی شہبہ جنہوں نے یہ جمع کی یہ امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں امام بخاری نے تو ان سے پانچ حدیثیں لیں امام مسلم نے ڈیڑھ ہزار حدیثیں صحیح مسلم میں امام ابن ابی شاہبہ سے لی ہیں دو سو میں یہ فوت ہوئے بہت بڑے اہل سنت کے امام ہیں الحمد تو یہ میں نے حوالہ دے دیا عبداللہ بن عمر جو اوپر والی حدیث روایت کر رہے تھے کہ دن ہو یا رات دو دو کر کے پڑے ان کا اپنا عمل نافع رحمت اللہ علیہ ان کے استاد نے ان کے شاگرد اور امام مالک کے استاد ہیں امام نافع انہوں نے نقل کیا مصنف ابنبی شہبہ اور مصنف عبدالرضا کا میں نے حوالہ دے دیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ رات کے نوافل تو دو دو کر کے پڑھتے تھے جبکہ دن کی جو نفلی نماز ہے وہ بسا اوقات چار رکتیں ایک سلام سے بھی پڑھ لیا کرتے تھے یہ وہ حدیث ہے جس کی وجہ سے ہم زہر کی چار سنتوں کو یا جمعے کے بعد جو صحیح مسلم میں چار سنتیں آئیں ان کو یا اثر سے پہلے چار سنتیں غیر موقع کو ایک سلام کے ساتھ پڑھنے کو بھی جائز سمجھتے ہیں دو دو کر کے پڑھنے کی ضرورت نہیں اکٹھی چار بھی پڑھی جا سکتی ہے یہ صحابی کا عمل مل گیا اور اس کے خلاف کوئی بات نہیں ملتی لہذا یہ اجت ہے لیکن افضل یہی ہے کہ دو دو کر کے پڑھیں ہم تو بھائی الحمدللہ دو دو کر کے ہی پڑھتے ہیں اور اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے آپ زہر کی نماز کے لیے آئے تو دیکھا کہ تین یہ چار منٹ رہ گئے اب اب چار اگر ایک سلام سے پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے وہ اقامت ہو جائے تو بہتر ہے کہ دو پڑھ لیں اور یہ جو دو چھوٹ گئیں ان کو بعد والی زہر کی دو سنتیں پڑھنے کے بعد یہ دو ادا کر لیں چھ سنتیں زہر کی پوری ہو جائیں یہ کتنا فائدہ ہے ٹائم تھوڑا ہو تو چار آپ نیت نہیں کریں گے تو دو پڑھ لیں دو کا ٹائم ہے دو پڑھ لیں اور یہ جو دو چھوٹ گئیں ان کو زہر کے بعد والی دو کے بعد یہ دو سنتیں ادا کر لیں صلاحت و تصبیم میں بھی دونوں طرح یہ طریقہ درست ہے چونکہ یہ بی نقلی نماز ہے اور الحمد یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا خود جامعہ تر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کے دادا استاد عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 181 ہجری ان سے جب پوچھا گیا کہ سلات و تصبیح کو ایک سلام کے ساتھ چار رگتے پڑھیں یا دو دو رگتے کر کے پڑھیں تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ اگر تم سلات و تسبیح کو رات کے وقت ادا کرو تو دو دو رکت کر کے ادا کرو اور اگر دن کے وقت کرو تو دو دو کر کے کرو لیکن دن کے وقت اگر چار ایک سلام سے پڑھ لو تب بھی ٹھیک ہے دن کو بھی انہوں نے کہا کہ دو دو کر کے ہی پڑھو لیکن اکٹھی پڑھ سکتے ہیں جیسے زور کی یا اثر کی پہلے والی یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے ایک سلام سے ثابت ہے لہذا دن ہو یا رات سلا تو تصویر دو دو کر کے پڑھنا ہی افضل ہے اور اس کا بڑا فائدہ ہے بندے کو تھوڑا سا ریسٹ مل جاتا ہے اور نماز میں خوشی خزو رہتا ہے اور اس سے پڑھے کہ اگر رکت بھول گی رات و تصویر ہے تو بڑا مسئلہ بن جائے گا کیونکہ آپ نے تو اگر تین اور چار میں ہوا شک تو تین کی طرف جانا ہے تو ایک اور پڑھنی پڑے گی دو رقتوں میں آپ بھولیں گے نہیں اور اگر آپ تھوڑی سی بھی نارمل سپیڈ سے پڑھیں تو دو رکتے بیس منٹ میں پڑھی جاتی ہیں اور اگر تھوڑا ایسا پڑھیں تو آدھے گھنٹے میں دو رکھتے اور بہت تیز پڑھنے والے پندرہ منٹ میں بھی دو رقطے پڑھ لیتے ہیں تو دو دو رکت کر کے اگر پڑھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے اس میں آسانی ہے اور اس میں آپ رکھتے بھی نہیں بھولیں گے اور خوش وزو بھی رہے گا بیچ میں آپ ریسٹ بھی کر سکتے ہیں پانی بھی پی سکتے ہیں چار رگتے آپ نے پوری کرنی ہے دو دو کر کے علمی پوائنٹ نمبر ٹو سناتو تصبیح میں جو یہ کلبات ہیں سبحان اللہ الحمد اللہ الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیحات کے بعد پڑھنے ہیں یا پہلے جو رکوع اور سجدے کی ہیں اس کے بارے میں حدیث میں الفاظ کوئی نہیں موجود لیکن جامعہ ترمزی میں وہی عبداللہ بن مبارک کی چار سو اکاسی نمبر جو حدیث ہے جب عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا کہ یہ حدیث میں ہے کہ رقو میں بھی دس دفعہ سجدوں میں بھی دس دفعہ تو یہ کب پڑھنی ہے تو انہوں نے کہا کہ سبحان ربی اللہ سبحان عربی اللہ پڑھنے کے بعد دس دفعہ پڑھنی ہے. لہذا یہ ساری تسبیحات جو اوریجنل نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے اس کو پڑھنے کے بعد لہذا دوسرے رکت کے اندر دوسری رکت میں جو ہم تشہد پڑھتے ہیں تشعود اور درو شریف اور دعا پڑھنے کے بعد اس کو دس دفعہ ہم پڑھیں گے تو اوریجنل نماز اپنی جگہ رہے گی اس کے پڑھنے کے بعد یہ دس دس مرتبہ پڑھی جائیں گی اور عزیز میں ایک چیز تو ظاہر ہو گئی نا کہ رکو میں جانے سے پہلے سورت ملانے کے بعد پڑھنا ہے تو رکو میں بھی ظاہر ہے سبحانہ نبی العظیم کے بعد ہی پڑھیں گے قومے میں ربنا علق الحمد کے بعد ہی پڑھیں گے جلسے میں رب فلی کے بعد ہی پڑھیں گے سرجے میں سبحانہ نبی اللہ کے بعد ہی پڑھیں گے اور تشعود میں درو شریف اور دعا پڑھنے کے بعد ہی پڑھیں گے یہ مسئلہ بھی الحمدللہ اس حوالے سے حل ہو گیا اور عبداللہ ابن مبارک نے یہ پوائنٹ بھی بیان کر دیا علمی پوائنٹ نمبر تھری کہ ہر رکن میں تسبیحات کو شمار کرنے کا طریقہ کیا ہوگا اب ظاہر ہے یہ تسبیحات کو گننا بھی تو ہے نا یا تسبیحات میں پکڑ لیں یا کیا کریں دانے پکڑ لیں کیا کریں تو اس کے لیے اتحادی مسئلہ یہی ہے کہ اگر تو کنسنٹریشن سے کیا جائے تو دس مرتبہ یاد رہتا ہے لیکن اگر کسی کو یاد نہیں رہتا تو وہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو دبا کے اس کو مینیج کر سکتا ہے مثلا آپ جب ایک دفعہ پڑھیں تو یہ شہادت کی انگلی یوں دبا دیں اپنے جسم کے ساتھ ہے. سبحان اللہ الحمد اللہ ولا اکبر پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتھی پھر پانچویں پھر بائیں ہاتھ کی یہ انگلیاں دباتے جائیں اپنے جسم کے ساتھ اور پھر قیام میں چونکہ پندرہ دفعہ پڑھنا ہے تو پانچ دائیں پہ پانچ بائیں پہ پھر واپس پانچ دائیں پہ اور وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو حدیث پیش کرتے ہیں کہ جی دائیں ہاتھ پہ شمار کرنا چاہیے بدعد کی وہ روایت پکی ضعیف ہے اس میں عامش مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور مدلس کی ان والی روایت سما کی تصویر کے بغیر ضعیف ہوتی ہے اور وہ حدیث جو جامعہ ترمزی اور بدعد میں دونوں میں موجود ہے کہ ان اگلیوں پر شمار کیا کرو انگلیاں کی آمد اللہ کے ذکر کی گواہی دیں گی اس کے تحت دائیں اور بائیں دونوں پر شمار کرنا چاہیے اور سلاخو تصویر میں آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی کیوں اگر دائیں بھی پندرہ کرتے رہے نا اگر دس دا میں پہ پہنچے تو آپ کو جھک پڑ دے پتہ نہیں پانچ ہے یا دس ہے تو یہ پھر آپ پچیس پچیس ہی پڑتے رہیں گے زیادہ بھی نہیں پڑھنا یہ بھی یاد رکھیں کوشش کرنی ہے کہ تین سو کا عدد ہی پڑھیں کیونکہ چابی جب تالے کو کھولنے کے لیے چابی استعمال کی جاتی ہے اس کے کنگریز زیادہ ہوں ہوتا تب بھی نہیں چابی سے تالا کھولتا تو یہ پرٹیکولر الفاظ ہے ان کو اتنا ہی ادا کرنا چاہیے اسی کے اندر آپیت ہے اچھا لہذا یہ انگلیوں کو دبا کر ہم رکو میں بھی گٹروں کو پکڑا ہو تو انگلیاں دباتے جائیں یوں کر کے یوں تو آپ کو گننے میں آسانی رہے گی ان تعالی علمی پوائنٹ نمبر فور کہ اگر کسی رکن میں دس مرتبہ ساتھ یہ تصویحات پڑھنا آپ بھول گئے مثلا آپ رکو میں سبحانہ نبی العظیم تین دفعہ پڑھ کے فوراً سمی اللہ علیہ حمیدہ میں کھڑے ہو گئے ربن علقل حم اب یاد آئے یار دس دفعہ پڑھنا تھا تو آپ پھر اب ربنا علک الحمد کہہ کے بیس دفعہ اس کو پڑھ لیں تاکہ وہ گنتی پوری ہو جائے پچہتر مرتبہ کے تو ایک رکن میں اگر دس دفعہ چھوٹ جائے تو اگلے رکن میں بیس دفعہ پڑھ لیں تاکہ وہ گنتی ساتھ ساتھ ایک رکت کی جو گنتی ہے وہ پچہتر مرتبہ پوری ہوتی جائے اور چار رقتوں میں انشاءاللہ یہ تین سو مرتبہ بن جائے گی علمی پوائنٹ نمبر فائیو کہ اگر کوئی ایسی غلطی لاحق ہو جائے سلا تو میں کہ سجدہ صاحب کرنا پڑ جائے یعنی آپ چار رکت میں اکٹھی پڑھ رہے تھے دوسری رکت میں تشہد کرنا بھول گئے تو اب ظاہر سجدہ صاحب واجب ہوگا وہ بخاری و مسلم میں حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دفعہ بھول گئے تھے تو ایک تو آپ نے وہ تشہد کے ساتھ تسبیحات ہیں وہ بھی پوری کریں گے پھر قیام میں پھر دوسرا آخر میں سجدہ صاحب کریں گے اب سجدہ صاحب میں بھی کیا تسبیحات کرنی ہوں گی تو اس کا جواب بھی عبداللہ ابن مبارک نے جامعہ ترمنی 481 نمبر حدیث میں دے دیا جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر سجدہ صاحب کیا جائے تو اس میں یہ تصبیحات پڑھنی ہوں گی تو عبداللہ بن وبارن نے کہا کہ نہیں پڑھنی ہوگی اس لیے کہ تین مرتبہ تم پہلے ہی پڑھ چکے ہو تین سے زیادہ دفعہ نہیں پڑھنا لہٰذا سلاد و میں اگر چار رقتوں میں ایسا مسئلہ ہو گیا اور آپ نے سجدہ صاحب کرنا ہے تو سجدہ صاحب کے جو دو سجدے ہیں ان میں سبحان اللہ و الحمد للہ ولا اللہ الا اکبر نہیں پڑھنا بلکہ اس کو عام طریقے سے کرنا ہے کیونکہ تین سو کی گنتی آپ آلریڈی سلاط و میں پوری کر چکے ہیں بات بھی لاجیکل ہے الحمدللہ اب یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ درمیان والے تشدد میں درو شریف اگر ملا لیا تو سیدہ صاحب واجب ہو جائے گا فرض نماز کے لیے کہتے ہیں نفل کے لیے وہ قائل ہے تو یہ مسئلہ بھی ذرا کلیئر کر لیجئے کہ چاہے فرض نماز کا تشہود ہو یا نفلی نماز کا درمیان والے تشہد میں چار رکھتوں میں دوسرے تشہود کے بعد درو شریف اور دعا پڑھنا بھی جائز بلکہ افضل اور سنت ہے یہ صرف اجازت ہے کہ آپ ابد رسول ہُو پڑھ کر اٹھ جائیں سنت موقعہ میں بھی اٹھ سکتے ہیں نفل میں بھی اٹھ سکتے ہیں فرض میں بھی اٹھ سکتے ہیں لیکن افضل سنت طریقہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ساتھ ملا بھی لیتے تھے اور کبھی چھوڑ بھی دیتے تھے جیسا کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صورت ملانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم میں ثابت ہے اور چھوڑنا بھی ثابت ہے آخری دو رقطوں میں اسی طریقے سے درمیان والے تشود میں دروشی پڑنا بھی ثابت ہے اور چھوڑ دینا بھی دروشی اور دعا بھی ثابت ہے اور یہ میں حوالہ دے دیتا ہوں سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ایک ہزار سات سو اکیس نمبر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نو وطر ایک سلام کے ساتھ پڑھے اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آٹھویں می رکت میں تشود پڑھا آپ نے اور تشعود دعا سمیت پڑھا دروشی بھی پڑھا تشود پڑا اور دعا پڑھنے کے بعد سلام نہیں پھیرا بلکہ نویں رکت کے لیے کھڑے ہو گئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نویں رکت میں دوبارہ تشعود کیا اور پھر یہ دوبارہ پڑھ کے پھر سلام پھیرا اور وطر تو ہنپیوں کے نزدیک واجب ہے لہذا ان کا مسئلہ جو اس معاملے میں کلیئر ہو گیا کہ واجب نماز میں بھی درمیان والے تہود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دروشی وہ دعا بھی پڑی لہٰذا یہ جو مسئلہ مشہور کیا ہوا ہے کہ جس نے دروشی پڑھ لیا دوسری رکعت میں دروشی تھوڑا سا بھی ملا لیا اللہ صلی اللہ علیہ محمد تک تو اس پہ سجدہ صاحب واجب ہو گیا اور پھر آگے سے لاجک دیتے ہیں ایک جھوٹا خواب بیان کرتے ہیں امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوخ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی امام انیفہ کو انہوں نے کہا کہ درو شریف پڑھنے والے پہ سجدہ صاحب کیوں لگا دیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے درو شریف جو غافل ہو کر پڑھتا ہے اس پر صاحب لگایا تو آج وسلم بڑے خوش ہوئے یہ بالکل جھوٹا خواب ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کیونکہ فقہ ادبی کا مسئلہ ہے کہ جس چیز سے سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے اگر وہ بھول کر کی جائے تو سجدہ صاحب واجب ہے اور اگر جان بوجھ کر کی جائے تو نماز ختم ہو جائے گی تو فکا نبی کے مطابق اگر کوئی شخص تشہد میں دروشی ملا لے اس کی نماز واجب الیادا مکرو تحرینی ہے لہٰذا یہ جو نبی وسلم کو جواب ماںفا کا وہ جو جھوٹا خواب بیان کی ہے وہ تو انتہائی گستاخانہ بات ہے کہ غافل ہو کر تو آپ اس پہ خاموش ہو گئے کہ اچھا جی آپ ان سے پوچھیں اچھا غافل ہوگئے کوئی دروشی پڑھ لے اس پہ تو صاف ہے جو جان بوجھ کے پڑھ لے تو کہیں گے نماز ہی نہیں ہوتی یہ نہیں مسئلہ پورا نہیں بتاتے یہ پورا خواب وہ فراڈ بن جانا تھا نا اگر یہ پورا مسئلہ بتا دیتے کہ اچھا کہہ رہے ہیں جی وہ غافل ہو کر جو پڑھتا ہے دروشی تو محبت کی بات ہے دروشی غافل ہو کر نہیں پڑھنا چاہیے اس لیے ہم صاحب بتاتے ہیں اچھا جی جان بوجھ کے پڑھ لیں تو بے فکان بھی کا مسئلہ ہے جن کاموں سے صاحب واجب ہوتا ہے وہ جان بوجھ کر کیے جائیں تو نماز ہی ختم مکرو تحریمی واجب الدا ہو جاتی ہے تو ان کے نزدیک دوسری رکت میں اگر کوئی دروشی ملا لے تو نماز اس کی ختم اور حدیث کے مطابق سنس آئیے 1721 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے صرف آپشن ہے کہ چھوڑ سکتے ہیں اور چھوڑنے کی آپشن اس کی حدیث بھی مصرد امام احمد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چار ہزار تین سو بیاسی نمبر موجود ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو نماز سکھائی پھر انت میں انہوں نے سکھایا کہ اگر تم چار رقتوں والی نماز میں دوسری رکت میں ہو تو پھر ابد اور رسولو پڑھ کر کھڑے بھی ہو سکتے ہو تو اس حدیث کے تحت ہم دوسری رکت میں ابد اور رسولو کے بعد دروشی نہ بھی پڑھے تو نماز ہو جائے گی لیکن اگر وہ پڑھتا ہے اور ساتھ دعا بھی پڑھتا ہے تو یہ بہتر ہے اسی طریقے سے فرض کی تیسری اور چوتھی رکت میں اگر کوئی صورت ملا لے تو صحیح مسلم میں یہ ثابت ہے اگر کوئی نہ ملائے تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں تیسری اور چوتھی میں فاتحہ کے بعد اچھا سلاد و میں اب رکتوں کی تعداد بھولنے سے بچنے کے لیے آسان طریقہ میں نے بتا دیا کہ دو دو کر کے پڑھیں یا دوسرا طریقہ یہ کہ چار ایک سلام سے پڑھنی ہے تو پھر چاروں میں الگ الگ صورتیں یاد رکھیں چاروں کل پڑھ لیں پہلی میں کل یا ایول کافرون پڑھ لیں دوسری میں کل حد تیسری میں کلاؤز بب الفلک چوتھی میں کلازبی رب الناز اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ہلکا ایسا یاد ضرور رہے گا میں آپ کو بالکل وسوخ سے کہتا ہوں اگر آپ دوسری رکعت میں ہو نا اور آپ نے پہلی میں قل یا یافی کافرون پڑی ہوئی ہے تو وہ بولتی نہیں ہے کیونکہ اتنی مشکل صورت ہے کہ دوسری میں آپ کو کانوں میں ہوگا یار یہ والی تو میں پڑھ بیٹھا ہوں تو آپ سور اخلاس پڑھوں پھر تیسری میں آپ پہنچیں گے تو آپ کو یاد ہوگا سوریہ اخلاص تو میں پڑھ چکا ہوں قلاء از رب الفل پڑھوں تو اگر چاروں کل یاد رکھ لیں یہ افضل بھی ہے تو آپ یہ چاروں ایک سلام سے پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہی ہے کہ دو سلام سے پڑھیں اس کا فائدہ بھی ہوگا ایک تو ثواب بھی ہے افضل بھی ہے دوسرا اس میں آسانی بھی ہے الحمدللہ اس حوالے سے ہو جائے گی تو سیدا صاحب کے طریقوں پہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ گفتگو کروں گا ابھی میں اس کو سکپ کر دیتا ہوں علمی پوائنٹ نمبر سکس اور وہ ہے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے جامعہ ترمزی میں چار سو اکاسی نمبر حدیث میں ہی سلاد التصبی ایک اور طریقہ بھی ثابت ہے ایک طریقہ تو ہم سن چکے ایک اور طریقہ جو جامعہ ترمزی چار سو اکاسی نمبر حدیث عبداللہ ابن مبارک ہمارے سلف ہیں ان سے ثابت ہے اس میں یہ ہے کہ قیام میں آپ پچیس مرتبہ پڑھیں گے سبحان اللہ وحمد اللہ ولا اکبر اور جو دوسرے سجدے کے بعد بیٹھتے ہیں نا اس میں عام نمازوں کی طرح بیٹھ کر آپ اٹھ جائیں گے اس میں کچھ نہیں پڑھیں گے کیونکہ عام نمازوں میں بھی اس میں کچھ نہیں پڑھا جاتا جلسہ اس طرح میں تو پچیس دفعہ کیسے کہ عبداللہ اللہ مبارک نے پھر وہ بتایا جامعہ ترمزی 481 نمبر کہ سبحان اک اللہدی کا وطبار کسمو کا وطا جدو کا ولا اللہ گئی پڑھنے کے بعد پندرہ دفعہ پڑھو سبحان اللہ و الحمد اللہ ولا الہ اللہ و اللہ اکبر اور پھر سورت الفاتحہ پڑھو اعوذ اللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر سورت مِلاؤ اور رقو میں جانے سے پہلے دس دفعہ پڑھ لو یہ فرق ہے اس طریقے اور اس طریقے میں کیونکہ یہ بھی ہمارے سلب سے ثابت ہے یہ بھی جائز ہے لیکن افضل وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرحو حدیث میں میں پہلے بیان کر چکا وہ بہتر طریقہ ہے یہ طریقہ بھی چونکہ موجود تھا اور اس حدیث سے ایک اور بات بھی پتہ چل گئی جو میں اکثر کہتا ہوں کہ سب سے بہتر سنا جو ہے نماز میں وہ یہی ہے سبحانک اللّہ و بحمدی کا و تبار کا وہ تعلی جدو کا ولا الا غیر کیونکہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنا پڑا کرتے تھے اللہ باعط بینی و بین کماب آختہ بین المشرق اول یہ والا صناح آپ پڑھتے تھے لیکن سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق گیارہ سو سینتیس نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے والا ثنا جو ہے اس کے پڑھنے کا حکم دیتے تھے تو جو عمل اور حکم آ جائے تو پھر حکم افضل ہوتا ہے اس میں الفاظ ہیں وہ بڑی مشہور حدیث ہے بہاری اور مسلم میں بھی ہے اس کا کچھ حصہ کہ ایک بڑی تیزی سے نماز پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا آپ نے سلام کا جواب دیا کہا دوبارہ پڑھ تو نماز نہیں پڑھی اتنی تیزی سے پڑھی پھر چوتھی مرتبہ اسی طرح بار بار عمل ہوا چوتھی دفعہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کا طریقہ سکھایا اور کا تسلی سے بزو کر پھر قبلہ رخ کھڑے ہو کر اللہ ابر کہہ کے نماز شروع کر اس کا طرق جو سنن نسائی میں گیارہ سو نمبر ہے اس میں الفاظ ہے کہ جب تو اللہ ابر کہہ کے نماز شروع کر پھر تو اللہ کی تحمید اور تمجید بیان کر تحمید اور تمجید یہ سبحان اک اللہ عمی حمدی کا و کا کا تمجید بھی آ گئی اور تحمیر بھی آ گئی یہ اس والے صنع میں ہے یہ صناح پڑھنا زیادہ افضل ہے باقی کسی کو ڈیٹیل چاہیے ہو تو مسئلہ نمبر سیونٹی اے اور سیونٹی بی نماز کے اوپر مکمل پانچ گھنٹے کی گفتگو میری ریکارڈ ہے سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ پوائنٹ نمبر سیون کیا اثرات و تصویر جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں تو بھائیو متلکن کوئی بھی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا جو سنت سے ثابت ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے جیسے ہم نے ابھی قیام اللیل کیا جسے عرف عام میں تراوی کہتے ہیں تو یہ ہی جماعت کے ساتھ نفلی نماز ہم نے پڑھی اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مواقع پر نفلی نماز جماعت سے پڑھنا ثابت ہے لیکن اعلانیہ نہ ہو اور یہ مسئلہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا امام احمد عزی بریلوی صاحب نے فتوا رضویا میں خود یہ بات لکھی ہے کہ اعلانیہ نفلی نماز کی جماعت کرنا مکرو ہے کیونکہ فرض کے ساتھ مماثلت ہو جائے گی اس کی سوائے ان نفلی نمازوں کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ثابت ہے کیا مل کی نماز ہوگی جیسے یہ نفلی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جماعت سے ثابت ہے متلکن کبھی کبھار کوئی جماعت سے نفلی نماز پڑھ لے جائز ہے بغیر علام کے مثلا ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں کہتا ہوں جی دو نفل پڑھتے ہیں آپ میرے پیچھے نیت کر لیتے ہیں بالکل ٹھیک ہے بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے بخاری میں تین اور مسلم میں ایک ہزار چار سو ننانوے اور مسلم میں باب امام نبوی نے اس کے اوپر باندھا ہے نفل نماز کی جماعت کا جواز سعید ابن مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میری خالہ نے دعوت کی بخاری اور مسلم دونوں کا میں حوالہ دے چکا دعوت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تلام فرمایا اس کے بعد آپ نے فرمایا میں تمہارے لیے دو رقطے نا یہاں پڑھ دوں یعنی تمہارے گھر کی خیر و برکت کے لیے تو ان کا یہ آس اللہ ضرور پڑھے ان سب نے مالک کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ کھڑا کر لیا دھائی طرف کیونکہ میں مر تھا اور میری بوڑھی خالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کڑی ہوگی کیونکہ عورتوں کی طرف الگ بنتی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو نفل پڑھائے اور انتبل مالک کہتے ہیں یہ کہ فرض نماز کا وقت نہیں تھا یہ عام وقت تھا جس میں آپ نے ہمیں دو نفل جماعت کے ساتھ پڑھائے اور اس میں صحیح مسلم میں باپ موجود ہے نفل نماز کی جماعت کا جواز اس حدیث کی وجہ سے کبھی کبھار اگر بغیر الام کے کہیں مسجد میں لوگ فجر کے بعد بیٹھے ہیں اور بیٹھے ہوئے شراک کا وقت ہو گیا ایک بھائی اٹھتے کہتے ہیں کہتے چلے جی دو نفل جماعت سے پڑھ لیتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ اعلان کرانا پیسے بٹورنے کے لیے چندے اکٹھے کرنے کے لیے اپنی پارٹی بازی کے لیے ایک ایک ہفتہ پہلے بڑے بڑے بینرس لگانا جو انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے کلچر میں ہے کہ جی فلاں مسجد میں فلاں دن سلاد و تصبیح کی جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے گی تو احمد بریلوی صاحب نے فتوا رضوی میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ مکرو ان کا میں نے حوالہ دے دیا ان کی بات بالکل ٹھیک ہے میں اس کو انڈورس بھی اس حوالے سے کرتا ہوں آخری علمی پوائنٹ نمبر آٹھ سلاد و تصبیح کن کن موقع پر پڑھی جائے بھائی اس کے لیے کوئی وقت مخصوص نہیں آپ اس حدیث میں سن چکے کہ چاہے روزانہ پڑھ لیں یا جمعے کے جمعے پڑھ لیں یا مہینے میں ایک مرتبہ یا سال میں ایک مرتبہ یا زندگی میں ایک مرتبہ جب چاہے پڑھ سکتے ہیں اس کے لیے وقت کے مخصوص کرنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے البتہ جمعے کا دن ہے اس کی کیا وجہ ہے بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے بخاری میں 929 مسلم ایک ہزار نو سو چوراسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے والے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں اور جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں رجسٹر میں ان کے نام نوٹ کرتے ہیں جو سب سے پہلے آ جائے جو پہلے سب سے آئے اس کے لیے اونٹ کی قربانی کا سواب ہے جو اس کے بعد آئے اس کے لیے گائے کی قربانی جو اس کے بعد آئے اس کے لیے بھیڑ کی قربانی جو اس کے بعد آئے اس کو مرغی صدقہ کرنے اور جو بالکل اینڈ پہ آئے اس کو انڈا صدقہ کرنے کا سواب ملتا ہے اور جب امام ممبر پر آ جاتا ہے تو فرشتے اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور امام کی تقریر سننا شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد جو آئے گا اس کو ایکسٹرا آرڈنری سواب نہیں جمعے کا ملے گا بس ٹوٹل پورا ہوگا تو اس سے یہ پتا چلا ہے کہ صبح سویرے ہی مسجد میں جانا چاہیے اور صحابہ کرام علیہ مردوان تو اشراق کے وقت ہی جمعہ والے دن مسجد میں آ جایا کرتے تھے گاؤں ایریے سے آنا ہوتا تھا اور جمعہ تو ہوتا ہی گاؤں میں تھا گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا شہر میں ہوتا تھا تو وہ صبح سویرے ہی آ جاتے تھے اونٹ کی قربانی کا ثواب حاصل کرنے کے لیے لہذا اگر صبح سویرے آ جائیں تو سلاط و تصبیح پڑھنے کا بڑا اچھا موقع ہے اور صحیح بخاری میں آٹھ نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعے کے لیے مسجد میں آؤ تو جتنی اللہ تو دے اتنی نماز پڑھو اور بہاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے اگر امام تقریر کر رہا ہو خطبے کی حالت میں ہو تو پھر دو رکھتے پڑھنی اس سے زیادہ نہیں لیکن اس سے پہلے جمعے کے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کتنی رکھتے ہیں تو جمعے کی اگر امام تقریر کر رہا ہو تو دو رکھتے ہیں اور اگر آپ پہلے آ جائیں تو چاہے آپ دس پڑھیں بیس پڑے سو پڑھیں جتنی مرضی کہا کہ جو آپ صبح سویرے کے وقت آئے گا تو جمعہ تو ڈیڑھ بجے ہو رہا ہے تو پچاس سو رکھتے بھی پڑ سکتا ہے اس دوران سلاد و تسبی پڑی جا سکتی ہے یہ ٹائم اچھا ہمارے پاس موجود ہوتا ہے تو جمعے کی سے پہلے جتنی مرضی رکھتے پڑھیں اگر امام آ گیا ممبر پہ تو پھر دو رکھتے اور بعد میں صحیح مسلم حدیث ہے کہ چار رکھتے پڑھنی ہیں تو میرا بھی مشورہ یہ ہے کہ جمعے والے دن ہم سلاط و تصبیح کی عادت ڈالیں کہ جمعے والے دن ہم امام کی تقریر شروع ہونے سے ایک گھنٹہ پہلے مسجد میں چلے جائیں یعنی جمعے کا ہم اہتمام کریں نا اس کائی مسلمانوں کے لیے عید کا بھی دن ہے بخاری اور مسلم میں موجود ہے اس دن آدم علیہ السلام بھی پیدا ہوئے اسی دن قیامت قائم ہوگی تو ایک بابرکت دن ہے جمعے والے دن اور حدیث میں بھی الفاظ ہم سن چکے کہ ہو سکے چچا جان ہر جمعے کو یہ نماز پڑھ لینا گا تو جمعے کے جمعے خصوصاً اب رمضان المارک کے مہینے میں تو ہم یہ چار جمعے آ رہے ہیں جو ایک تو گزر گیا تین اور آئیں گے بلکہ چار اور آ جائیں گے تین تو ان میں ہم اہتمام کر لیں اس کے علاوہ بھی ہر جمے کا اہتمام کر لیں اور یہاں پر آخر میں میں ایک مسئلہ بھی کلیئر کر دوں کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن اور جمعے کی رات یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات ان دو مواقع کو کسی عبادت کے لیے مخصوص کرنے سے منع فرمایا ہے قیام کے لیے بھی اور روزہ رکھنے کے لیے بھی جمعے کا اکیلا روزہ کوئی نہیں رکھ سکتا ساتھ ملائیں گے لیکن یہ چیزیں استثناء ہوں گی سلاد و کا چونکہ نے خود کہہ دیا کہ جمعے کو پڑھنی ہے لہٰذا اب یہ اس میں شامل نہیں ہوگا ہو سکتا ہے کسی کو ایزا ہو جائے کہ جی حضور نے تو جمعے کے دن عبادت مخصوص کرنے سے منع فرمایا ہے تو سراد بھی نہیں پڑھنی چاہیے تو پھر جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے وہ بھی محسوس کی ہوئی ہے تو وہ چیزیں جو صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرما دی وہ جمعے والے دن کرنی ہیں وہ اس سے باہر ہوں گی اس کے علاوہ بھی المسترک للحاکم میں صحیح صنعت کے ساتھ ہے کہ جو جمعے کے دن صورت القح پڑھ لے تو اگلے جمعے تک اس کے لیے ایک نور ہو جائے گا اسی طریقے سے سنبی دعود سن ابن ماجہ اور سن نسائی میں صحیح حدیث ہے کہ جمعے کا دن مشہور دن ہے اس دن تو مجھ پر درود پڑھو تمہارا درود میرے پر پیش کیا جائے گا تو درود شریف پڑھنے کے لیے بھی جمعے کا دن مخصوص اس کے علاوہ بھی جمعے کے کئی ایک اور وظاہر صحیح صنعت کے ساتھ آئے ہیں ان میں سے ایک فلاح تو تصویر بھی ہے کہ چچا ہو سکے تو ہر جمے کو پڑھ تو لہٰذا اس حوالے سے جمعے والے دن اس کو مخصوص کرنا اس حدیث کے خلاف نہیں ہوگا یہ بالکل الاؤڈ ہے باقی کسی کو ڈیٹیل چاہیے ہو تو شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اپنے جو فتح ہیں فتویٰ اس کی جلد ایک میں صلات و تسبیح پر جتنے اس قسم کے اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ انہوں نے ان کے تسلی بخش ٹیکنیکل اسماء اور اجال کے حوالے سے جواب دیے ہیں میں نے جتنی گفتگو کی اتنی تو انہوں نے ڈیٹیل سے نہیں کی ہے اس میں سے ٹوینٹی پرسینٹ انہوں نے کی ہوئی ہے اور کچھ اور چیزیں کی ہوئی ہیں تو وہ